خلا سال نے کرام صلوات اللہ علیہ کا ذکر کیا جن میں ابراہیم اڑے سلاد و سلام کا پکی ذکر کیا اور اس کے بعد احاط یاقوب موسا اسماعی اجریف اور نوح علیہ السلام و سلام اور دیگر انبیاء ہے کہ اللہ سلامہ وبا و سلام حقوق اس سب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اعلی کا نم بڑھ ان کے بعد برے لوگ ان کے جانشی بنے اذار پالا جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر لیا وہ تباہ اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلے فو فلو نہ تو یہ ان قریب وَجْ یعنی جائیں ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی ایمان لے آئے سالے ہار ہار کیے فلاد فولو نہ جنہ تو یہ جنت میں داخل ہوں گے والا مونا شہید بھی ظلم نہیں کیا جائے گا جنتیں <تصفح> باغات کے جن کے بارے میں رحمان نے اپنے بندوں سے وقت کیا ہے بن دکھائے اللہ نے وہ باغات دکھائے نہیں لیکن اپنے بندوں سے وعدہ کیا اور وہ اس واٹے پر یقین رکھتے ہیں وہ اس, ہی اس میں کوئی لب بات نہیں سنیں گے سلام کے قدرت جنت میں سلام سلام کی اتنی آوازیں ہوں گی کہ جس طرح دبریات کی فضول آوازیں اور شور وغیرہ ہوتا ہے ایسے ہی آوازیں بہت زیادہ ہوگی کوئی غلط بات نہیں والا شیا صبح شام انہیں اس میں رز دیا جائے گا تل کا جنت لگی نوری ٹو نگا دینا من کا ندا تیا یہ وہ جنت ہے کہ اس کا وارث اپنے بندوں میں سے اسے بناتے ہیں جو متقی ہو پرہیزگار ہو ڈرنے والا یہاں اللہ تعالی سارا انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد کہا پالا پا مخل ان کے بعد برے لوگ ان کے جا نہیں جنہوں نے نمبر ایک نوازوں کو ضائع کیا و شہر نمبر دو انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اللہ کے احکامات کی پیروی چھوڑ تو یہ لوگ انقریب جہنم میں چونکے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ پورے لوگ جانشی بنے جنہوں نے نمازیں چھوڑ دی بول کیا کہا ہے آزاد انہوں نے نمازیں ضائع کر دی نمازیں چھوڑنے اور نمازیں ضائع کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے امر پتا کرے بھی اور پھر اس کا فائدہ نہ ہو اسے کہتے ہیں ضائع ہونا اور جس نے عمل کیا ہی نہیں اس کے پاس تو ضائع کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں ضائع اس کا ہوتا ہے جن کے پاس کرنے کو کچھ ہو یعنی نمازیں پڑھنے کے باوجود نماز کے عجر سے محروم یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سم کرواتے ہیں سن دابوج میں کٹن ہے آدمی نماز پڑھتے جاتا ہے لیکن اس کو اس کی نہاروں کا دسواں حصہ سوال ملتا ہے یا آٹھواں حصہ نواں حصہ ساتواں چھٹا پانچواں چوتھا تیسرا یا آدھاسہ زیادہ سے زیادہ آدھا حصہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھ کے جاتا ہے اس کو اس کی نماز کا ثواب نہیں ملتا دلّا خوش ہوا مگر کتنا ہر یعنی نردے شرد نمبر اس کی نماز کے کٹ جاتے ہیں نماز کے دوران اور اگر کوئی ماں کا زیادہ مار لیتا ہے تو اس کو پھر پچاس فیصد تک نمبر مل جاتے آتا باقی آپ کیوں اس لیے کہ اس کی نماز میں کچھ کمی ہوتا ہی اور نفس ہوتا ہے آدمی کو محنت کرنے کے بعد بھی اگر فائدہ نہ ہو اس کی مزدوری پوری نہ ملے تو بندے کو بڑا دکھ ہوتا ہے جس نے کچھ کیا ہی نہیں آپ کے ہاتھ کر کے بیٹھا وہ خالی ہاتھ ہی رہے اس کو اتنا دکھ نہیں ہوتا لیکن جس نے کچھ کیا بھی ہے اور پھر بھی اس کو اس کی اجرت پوری نہیں مل رہی پھر پریشانی ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی آدھا پر ضرورت نہیں کرتے اللہ دعا اگر اجرت کم دیتے ہیں سوال میں کمی پیدا ہوتی ہے تو اس کا سبب بندے کی اپنی غلطی اور ہو ہوتی کئی ایک ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے نماز کا ثواب کم ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نماز میں ادھر ادھر جھانکنے کے بارے میں آپ نے کروایا بندے کو ادھر ادھر دھیان لگا کے کہ بندہ کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے نماز کے دوران شیطان بندے کی نماز کے عجو سواب کو اچڑ دیتا ہے اس میں کمی باتیں ہو جاتی ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاعدی فلا بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کی نماز کی نسبت آدھی ہے یہ ہے کہ بندہ کسی عذر کی وجہ سے بیٹھتا ہے اسے کھڑا نہیں ہوا جاتا بیان نہیں کر سکتا ٹھیک ہے بیٹھ جائے جو گزر کی وجہ سے بیٹھتا ہے اس کا اجر کام نہیں ہوتا اس کو اجر پورا ملے گا اصل میں یہ نقطہ میں نے کئی مرتبہ پہلے بھی سمجھایا ہے کہ جو رخصتیں بھی ہیں شریعت میں ان رخصتوں میں ڈائریکٹ اللہ اور اس بندے کے درمیان معاملہ ہوتا ہے کوئی مفتی کوئی بالوی اس پر کوئی رسبہ نہیں لگا سکتا ہاں صرف مسئلہ بتایا جا سکتا ہے کہ اتنا ادر ہو تو ٹھیک ہے آپ بیٹھ ہیں اب قیام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا یہ تو نمازی نے فیصلہ کرنا ہے اور پھر بیٹھنے کے لیے ہے سر کون سا اپنانا ہے اس کا فیصلہ نمازی میں خود کرنا ہے ایک نماز کی حالت ہے بیٹھنے کی اس طرح تشاع میں بیٹھا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متوقع یعنی چوکڑی مار کے آلتی پالٹی مار کے نماز پڑھتے تھے یہ نماز کی حیرت اور کیفیت میں سے نہیں ہے لیکن ایک آدمی کی مجبوری ہے اس کو کوئی ایسا مرد لاحق ہے وہ نماز کے بیٹھنے کے طریقے کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ کار بھیار کر سکتا ہے شریعت میں اس کی رخصت ہے لیکن یہ معاملہ بندے اور اللہ رب العالمین کے درمیان ہے کیا وہ اپنے اس انداز اور طریقہ اکار کو جو اس نے اپنایا ہے اللہ وکل عالمی کے ہاتھ پیش کر کے معذور ہو سکے گا یا بندے کا اور معاملہ ہے تو اس لیے وہ خود اپنے آپ کو چیک کرے کہ میں کس قدر رخصت لینے کا حل ہوں ایک آدمی وہ نماز پڑھ رہا تھا چار پڑ آگے اس نے تخیا رکھا ہوا اور اس کے اوپر صحیح جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تحیہ پکڑا پر منسپلی الگ اور دیکھیں اس کا تحجہ سجا کرنا ہے نیچے سجدہ صحیح زمین پہ اگر طاقت ہے اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر اشارہ کر لیں وج اب سوجو دا اشارے سے رکو کرنا ہے اشارے سے سہدا کرنا ہے روکو اور سیدے کی پوری کیفیت حیرت آپ سے نہیں بنائی جاتی صرف فر اتنا ستر کا لوگ وج ال سوجھو داتا اب اپنا سجدہ رکو کی نسبت زیادہ نیچے کر لو یعنی رکو کے لیے اشارہ کرنا ہے جتنا تھوڑا سیسے کے لیے ذرا زیادہ جھک جائیں اب کسی کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کمر اس کو جھکنے کی اجازت نہیں دیتی تو وہ اپنے سر کے ساتھ اشارہ کر لیں یعنی شریعت نے اس میں بڑی ہی مشرق رکھی ہے بڑی ہی آسانیاں رکھی ہیں لیکن اس مص اور رخص کو اختیار ہو گئے جو ان کا آپ ہے ہر اور یہ سوچ کے کہ میں نے اللہ عالمی کو حساب دینا ہے اجر و سباد کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے نبی کریم کے نماز پڑھتے فطروں کے بعد نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کر نے فرمایا ہاں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا سواب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی نسبت آندھا ہے لیکن مجھے پورا سواب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتہ تھا کہ آپ بیٹھ کے بھی نماز پڑھتے تو انہیں حجر پورا دیا جاتا ہے اس چیزیں ہیں اقتصادات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ امت کو ان کاموں کی اجازت نہیں جبکہ نبی کو ان کاموں کی اجازت تھی جیسے بیس کر نماز پڑھنا امت کو اجازت ہے اگر بدلا ہو کر کوئی بیٹھے گا تو اس کی نماز کا آزاد ختم ہو جائے گا لیکن نبی مسلم سلوات و علی مسلط کا یہ خاصہ تھا کہ آپ بیٹھ کر بھی نماز پڑھتے تو آپ کو اثر پورا ہوگا ایسے ہی ترجد ازدواج کے بارے میں امتی کی چار سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا نبی اللہ اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ کرنے کے اوقات آپ نے بڑا وقت نو بیوی اپنے نکال دی کسی طرح کسی امتی کے لیے دو لوگوں کو ملانا جائز نہیں ہے کہ بندہ ایک دن سے نہیں کھائے اس دن اسکاری نہ کرے اگلے دن کی سہری بھی نہ کھائے اگلے دن جا کے اسکار کرے امت کے لیے منع ہے لیکن نبی اللہ علیہ وسلم کو اس کی روکثت تھی اس کو خاصا کہا جاتا ہے ایسے ہی بیٹھ کر نماز پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا کہ بیش کر نماز پڑھنے کے باوجود کے بارے میں سید عائشہ سے عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ پر گوشت ہو گئے پور رسیدہ ہو گئے تو آپ نماز کا آغاز کرتے قیام کی حالت میں پھر بیٹھ جاتے ہٹا کہ کچھ پندرہ بیس آیات باقی رہ جاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور پھر کھڑے ہو کر ہی رکو کرتے اور پھر چنتا کرتے صحیح مسلم کی حدیث ہے بڑی طریق حدیث ہے اس میں سے چھوٹا سا ٹکڑا میں آپ کو بتایا مقصد کیا ہے کہ ایک آدمی طویل قیام کرنا چاہتا ہے لذبہ قیام لیکن وہ بیماری کی وجہ سے بڑھاپے کی وجہ سے زیادہ دیر تک کھڑا نہیں ہو سکتا تو وہ کیا کریں بیان کے دوران جب پھٹ گیا تو بیٹھ جائے اور بیان کے اختتام سے کہہ دوبارہ اسے کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کے رکو کر لے سیدھا کر لے یہ بھی شریعت میں رک سکتی ہے نبی کریم صلی سوابات ہوئے گوشت کرے رکھا اور سواتی میں جب رسول اللہ اللہ صلی اداسات ہوئے گوچر ہو گئے کروانا یہ چل لی جا دیتا ہے لوگوں نے جب آپ کو تھکا دیا لوگوں نے جب آپ کو بولا کر دیا تو اس کے بعد آپ اکثر بیس کر نماز پڑا کر دیتے ہیں یعنی بے ال ترجن کی عماروں کے بارے میں بیان کر رہے تو یہ طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلتا لیکن اگر بنا سندر کوئی ایسا کرے گا تو وہ اپنے عجر کو کم کر لے گا عجر و ثواب سے محروم ہو جائے گا ایسے ہی مفیح صلاح والی ہدی بڑی مشہور ہے کہ آیا اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا آپ نے کہا سلام کا جواب دے کے کہ جا جا کے نماز پڑھے انہیں نماز نہیں پڑھی وہی کہا پھر پڑھ کے آیا آپ نے پھر, پھر, پھر, پھر یہی کہا تیسری مرتبہ کہتا ہے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے پیشہ نہیں پڑھ سکتا آپ نے اس کو نماز کا طریقہ سمجھایا ابھی میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے اطمینان کے ساتھ کے ساتھ قرآن نشیر کی تلاوت کا رکو کر اطمینان کے ساتھ رکو سے اٹھ اتمینام کے ساتھ خراب ہو سکتا ہے تیری ہڈیاں تیرے جوڑ سارے اپنی اپنی جگہ پر واپس آ جائیں پھر سجدہ کا سید میں اپنی کمر کو سیکھا تھا پھر بیچ اطمینان کے ساتھ بیچ پھر اگلا سجدہ کا دو سجدے کرنے کے بعد پھر اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے پھر کھڑا ہو گیا یہ طریقہ کار یعنی اطمینان اور سکون جو اس کی نماز میں نہیں تھا اس میں ذرا تیز رفتار سے نماز پڑی تھی تو آپ نے سرمایہ تھا جا جا کے نماز پڑھ پہ ان کا لفظی ت نے نماز پڑھی ہی نہیں اب دیکھیے نبی غریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تجھے تری نماز کا اچر پورا نہیں ملا کہ نماز ہو تو بھی ہے پر ٹھیک نہیں صحابی تھا نبی کریم اللہ علیہ وسلم کا طاعت شاکر اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں کہا اللہ برنز برنز برنز برنز برنز برنز اللہ اللہ دی اللہ لیکن نماز تین مرتبہ پڑھتا ہے اور رسول کریم علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں پڑھ لی کا لنک اس کر لی جا جا کے نماز پڑھ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نماز اس سبھی ذرا تیز تھی رفتار میں تیزی تھی اطمینان اور سکون نہیں تھا ہم اپنی نمازوں کا ذرا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ نمازوں میں ہماری کتنی دوڑ لگی ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی طبڑی طرف فرما رہے ہیں کہ انہیں نماز پڑھی ہی نہیں پھر اس نے پوچھا تو آپ نے اس کو بتایا تری نماز میں اطمینان اور سکون نہیں تھا ہر کام اطمینان کے ساتھ تھا اور اطمینان کے ساتھ اور نماز کے الفاظ اور کلبا اس کو بتائے اللہ خانیدا اقبال سجدے میں جا اللہ ساری تفصیل اس کو سمجھائی مقصور اس میں صرف یہ تھا کہ الفاظ نماز کے پورے اور نماز کی جو حرکات ہیں وہ بھی پوری رخو میں کمر سیدھی ہو سیدھے میں کمر سیدھی ہو یعنی رخو کے بعد بندہ کھڑا ہو تو پھر اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو کے اپنے ہڈیوں کو جوڑوں کو سیدھا کرے پھر فی کے لیے جائے اور آخر میں آپ نے کیا شاخوایا فقی دہ فضل تحادہ اور پہلتا جب تو یہ کام کر لے گا تو پھر تیری نماز پوری ہو جائے وہ منتفق فی کا شہن فگین بہو فالاتی اور ان میں سے جو چیز بھی کم رہ گئی تیری نماز کی تو وہ تیری نماز میں سے نفس اور کمی نہیں آئے اچھا اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب تو رقو سے سر کو اٹھائے تو سم اللہ علیہ خمیدہ اور بانا اب اسے یہ نہیں کہا کہ جب تمام ہو یا اکیلا ہو تو پھر یہ کہنا ہے چاہے امام ہے چاہے مقتدی ہے چاہے منفرد اکیلا بڑھنے والا ہے سمی اللہ علی منحمی بھی کہے گا ربانہ کا کلحک بھی کہے گا دونوں پر تصویر بھی تحمیر بھی اور آخر میں آپ نے کیا کہا کہ ان میں سے جس چیز کو تم کم کرے گا سنام طور پر ہم نے پتا نماز میں نفس اور کمی باتیں ہو جائیں یہ بھی بیماری ہمارے ہاں بہت جاتا ہے امام سمی اللہ علی محمدہ کہتا ہے تو مختلف سمی اللہ علیہ محمدہ کہنے کے بجائے صرف رزانہ بلحمد کہنے کے اختاقہ کہتا ہے کچھ لوگ اس کی ایک دلیل بھی دیتے ہیں کہ جس حدیث میں نبی کریم علیہ وسلم نے امام کی اکتعداد کا حکم دیا ہے نا اس میں یہ افاد ہیں جب امام غیر مغوب کہے تو تم عامی کہو فاقا فرکار ہو جب امام رکو میں جائے تو تم بھی رکو کرو اللہ علی من جب امام سمی اللہ علی من خمیدہ کہے تو تم میں اچھا جانے ہے اس سے دیکھو کہا جا رہا ہے جب امام سمی اللہ علیمن حمیدہ کہے تو تم اور ربان اللہ کہو مطلب امام نے سمی اللہ علیمن حمیدہ کہ متنی اور ابانالخ زیادہ مفتی سمی اللہ نہ کرے لیکن دن کا اس پر بڑی بڑی تقسیم ہے حدیث میں یہ آیا کہ امام سنگی راہ میں جا رہے تو تم ربارشن کہو مفتلی کو سمی اللہ کہنے سے روک رہے ہو تو امام کو ربارا پرچ کہنے سے بھی روک دو ادھر نہیں روکتے جب کہ امام دونوں چیزیں پھر یہی ریس ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیں کہ جب ایمان غریب نو روپیہ علی گلزوالی تو تم عامر کہو اب اسی طرح اقتدار کو اگر یہاں پہ بھی استعمال کرے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ تم غیر نو روپیہ علی گلزوالی نہ ہو ایمان وہ کہے تو یہ کہو تو یہ جو طریقہ ہے اقتدار کا یہی غلط ہے امام بھی ذہین بخوبی علام وربوال کہے گا تم نے بھی کہنا تم نے بھی عامر کہنی ہے امام نے بھی کہنی امام نے بھی سمینا کہنا ہے مختری نے بھی کہنا ہے امام نے بھی رقبہ رسل حمد کہتا ہے مختری نے بھی کہنا ہے یہ تفریح نہیں ہے یہ صرف ایک طریقہ ہے سمجھانے کا بیان کرنے کا دیگر ذرائع سے امام کے لیے آمین کہنا ثابت ہے جیسے حدیث میں سہلائی ہوں اسی حدیث کے اندر بات میں یہ ساتھ ہی ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو اور غیر حبت اگر نہیں کہے گا تو اس کی صورت فاتحہ مکمل نہیں ہوگی اور جس نے سورت فاتحہ نہ پڑی اس کی نمازی نہیں ایک اور بات کے ساتھ ساتھ الفاطح کا آواز کہاں سے ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یہ پہلی آیت ہے سورت الفاطہ تو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا اس کی بھی صورت الفاح پوری نہیں ہوئی تو جس کی صورت الفاتحہ پوری نہیں ہوئی اس کی نماز رتا نہیں ہوئی امام کے لیے سمی اللہ علی من حمیدہ اور ربا نمد دونوں کہنے کی غریب صحیح بخاری کے اندر موجود ہے سب یہ کریم صبح علیہ وسلم کا اپناہ. تو اس کو چیز سمجھتے ہیں اور مفت دیمن حمیدہ کرے تو بیر ربنا اللہ الحمد کہے تو اس سے نماز میں نفس اور کمی واقع ہو جاتی ہے کیونکہ رسول اللہ صلب علیہ وسلم رہے ہیں کہ اس میں سے جو بھی تو کم کرے گا سر ان تاپتا ہو اس فلاسی کا وہ تو اپنی نماز میں نقص اور کمی کرنا رکھے گا نماز میں فضول حرکت کرنا فضول حرکت کرنا بلا وجہ بلا امرے مجبوری کہتے ہیں منع زیادہ سے لفظوں پہ آپ یہ سمجھیں کہ نماز میں نماز کی حرکتوں کے علاوہ کوئی بھی اور حرکت کرنا منع ہے اس سے نماز میں نفمی اور کمی باتیں ہوتی ہے اور حرکت اگر زیادہ ہو جائے تو نماز ٹوٹ بھی جاتی ہے کچھ حرکتیں شریعت نے اس کی اجازت دی ہے مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ بنت زینب رضی اللہ, اللہ تعالی عنہ کی نوازی تھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی انہیں ساتھ لے کے آئے نماز پڑھانے کے لیے کد پہ بٹھایا ہوا تھا نماز شروع کرنی دی ایسے رکو کے لیے جھستے تو اٹھا کے اس کو نیچے بچھا دے اگلی رقم کے لیے پھر کھڑے ہوتے پھر اٹھا کے وہیں پہ سوال چاہتے اس کی شریر میں اجازت ہی ہے اور اس کا فائدہ مردوں کی نسبت عورتوں کو زیادہ ہے کہ گھر میں انہیں نماز ادا کرنی ہے اور بچہ اگر تم کرتا ہے روتا پیستا ہے ماں کی جان نہیں چھوڑتا تو ماں اس کو اٹھائے اٹھائے نماز پڑھ لیں یہ سہولت ہی ہے شریر میں کرا رہی سرواد بڑھے وہ قدم جماعت کروائے تھے थे حدیمہ کی की ہے چند قدم آگے आगे پھر پیچھے کو को آگے بھی بڑھے اور اپنے ہاتھ بھی اپنا آگے بڑھا ہے نماز کے بعد صحابہ صاحب نے پوچھا لگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں نے آج کو آج وہ کچھ کرتے دیکھا ہے تو آپ پہلے نہیں کرتے نماز فرمایا <تصحان> کہ اللہ سبحانہ خانہ نے میرے سامنے جنت کا منظر کیا اور اس کے خوشی میرے سامنے سے میں آگے بڑھا اس کو توڑنے کے لیے تو اچانک میرے سامنے جرنم کا منظر کا دیا گیا تو میں پیچھے ہٹا عمر و مینی سیدا ایسا سی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دروازہ کھول دیا کرتے تھے نماز پڑھنے کے دوران اور دروازہ ابلے نہیں جانے یعنی کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں سامنے آگے دروازہ ہے دروالہ کٹ کت کٹایا نماز کے دوران آگے بڑھے دروالہ کھولا اور پھر واپس پیچھے آ گئے سے کتنا بلاڑ بڑی ابا تعالیٰ ہیں پڑھواتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میں داخل ہوگا تو میرے لیے کھان سے اگر نماز پڑھ رہے ہوتے بنا سے کتنا علی علی ابا و تعالیٰ عنہ اس سے کسی طرح کی روایت آتی ہے دو اوقات تھے میرے ربیشاتی ہو سنگے خاصان کہ میں دن میں دو بار چکر لگایا کرتا تھا آج کا تو کہتے ہیں نا سسرال زیادہ نہ جایا کرو یہ حضرت اڑی کے سسر تھے نبی کریم سلامات شریعت میں ایسے کوئی تصورات نہیں ہے وہ دیکھ کے دن میں دو بار جاتا اور اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوتے سنا ایسا بھی میرے لیے کھانتے کھمورا مارتے میں سمجھ جاتا کہ آپ نماز نہ پڑھا رہے اسی طرح نبی کریم سموار اللہ علیہ وسلم نے سبوں کو ملانے کا حکم دیا ہے ہر نماز سے پہلے کرتے تلاسو تتا مل جل کے اچھی طرح جڑ کے درمیان میں کوئی خالی جگہ نہیں ہونی چاہیے خالی جگہ پھڑ کر وہ بتاتے ہیں میں سے ایک آدمی کا پاؤں دوسرے کے پاؤں کے ساتھ ساتھنے کے ساتھ پجلی پجلی کے ساتھ کندھا کندھے کے ساتھ مل جاتا ہے ایسے جڑ کے کھڑے اور نبی صلی اللہ صلی اللہ جس نے سر ملائی اللہ تعالی اسے ملائے اور جس نے سب توڑی اللہ تعالی اسے توڑے سرمایا کہ اللہ ہوا تعالی کو وہ بدل بڑا محبوب ہے جو سب کو ملانے کے لیے آگے بڑھتا ہے دوران نماز مطلب کسی کا وزو ٹوٹ گیا وہ کیا کرے گا فرمایا ہاتھ رکھے اور ایمان کی اس مقابلہ کڑا ہے تو اس طرف سخت میں اس طرف کھڑا ہے تو اس طرف سخت کے آخر میں جائے اور آ کر سے پیچھے نکلے اور جا کے اپنا وزو کرے اور دوبارہ نماز میں شامل اب یہ آدمی کے نکلنے کی وجہ سے سب ٹوٹ گئی اس کے دو طریقے ایک تو یہ کہ اگلی سخت ساری ایمان کی طرف ملے آخر میں جگہ باقی بچے گی آخر میں تیسری سب سے بندہ نکل کے آگیا ہے اور دوسرا طریقہ جہاں سے ہاتھ میں نکلا ہے وہیں سے اسی سب سے بندہ نکلے اور آگے ہے اسی طرح تیسری سب سے نکل کے دوسری میں اتوف پل اوبلی پہلے اگلی سپ پوری کرو پھر اس کے بعد والی پھر اس کے بعد والی جو لفظ اور کمی ہو وہ صرف آخری سخت میں ہونی چاہیے آخری سب کو دھوری ہو اس سے آگے کوئی سب کو دھوری نہ ہو سب کو بیا کے لیے حرکت کرنا شریعت نے اس کی مشدور ٹھہ رہے ہیں اور با بے مقصد نہیں ان کی وجہ سے نماز سے کوئی اثر نہیں آتا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نے سنایا اقدال کی فلاح دو کالی چیزوں کو نماز کے دوران قتل کرو الفرت سانپ اور بکشو اس کا یہ مطلب نہیں سفید سانپ ہو تو اس کو نہیں مارنا سانپ کو اصور کسی رنگ کا بھی اسی طرح رنگ کا بھی ہو اس کو اجمت کہا جاتا تھا نماز کے دوران قطر کرو اب اگر کسی کو سانپ نظر آیا تو وہ اگر اپنا پاؤں بھی نہیں ہلاے گا نماز کے دوران تو اس کو مار تو نہیں سکے گا سانپ کیا ہے بچھو کوئی ایسی چیز نظر آئے اس کو نماز کے دوران قطر کرو مطلب اس کو قطر کرنے کے لیے مارنے کے لیے آپ جب کوئی تھوڑی بہت حرکت کرو گے تو اس سے آپ کی نماز پہ فرق نہیں آئے گا اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس سانپ نظر آیا اور آپ لاٹھی اٹھا کے اور پھر دوڑ پڑے اس کے پیچھے وہ بھاگ گیا تو ٹھیک ہے جانے دیں اس کو قریب قریب آپ اس کو حرکت کریں جس طرح نماز نہیں کہ آگے ستھرا موجود ہوتا ہے وہ لوگ سترے کا استعمال کیا کرتے تھے یا دیوار کے قریب ہو جاتے یا اپنے آگے کو چیز رکھ لیتے کو اپنی راشن گاڑ دیتے یا ان کے پاس دربار ہوتی تھی وہ گاڑ دیتے کھڑی کر لیتے یا تیر آگے اس طرح کی چیزیں ان کے پاس موجود ہوتی تھیں آج تک تو ہم بالکل ہی نیوز ہوتے تو بہرحال اس قسم کی ضروری وضو کو اٹھا جو ہے وہ نماز کو خراب نہیں کرتی اچھا سانپ اور بچھو نمازی کی توجہ کو منتشر کرتے ہیں خوف دل میں آتا ہے موزی جانور ہیں ان کو مارنے کی اجازت شریعت میں چاہیے اب ان کے علاوہ کوئی اور موزی جانور سامنے آ جاتا ہے مسئلہ اس کا بھی یہی دوں گا میں کہ اس کو بھی آپ نماز کے دوران اگر آپ کو اچھا ہے یا آپ کو ڈنگ مارے گا نقصان پہنچائے گا اس کو فتح کرو اسی طرح نماز کے دوران اگر کسی موبائل وہ بجنا شروع ہو جائے تو وہ پریشان نہ ہو کہ کیا ہو گیا آپ سکون سے کیس سے نکالے اس کو اور اس کی گردن دبا دے بند کر دے اس کو پاور آف کر دے کال آ رہی ہے اس کو کاٹ دے اس کی شکت نے اجازت دی ہے اور نماز کی اجر میں اس کے ذریعے اس کی وجہ سے کوئی فرق آنے والا نہیں ہے یہ بھی سانپ سے زیادہ زہریلا ہو جاتا ہے نماز کے دوران جو سانپ یا کچھ جانے کی وجہ سے بندہ ہی کر کے بھاگتا ہے لیکن میوزک چلنے کی وجہ سے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے بھاگ جاتے ہیں لا سو مزاح کا تو راہ سیدھا کل گن او جبسن جس گھر میں کتا ہو یا گھنٹی ہو اس گھر میں ایک روایت میں اللہ کا مزاحے کا تو رہنا سیدھا جرسن اور کل جس آخرے کے ساتھ کتا یا گھنٹی ہو اللہ کی رحمت کے طریشتے وہاں نہیں ہوتے آج کل ہمارے سفر میوزک کے اندر جو کرتے ہیں تو بہرحال یہ میوزک جو ہے چاہے موبائل پہ بجے یا اس گڑی پہ بجے یہ اللہ کی رحمت کے فرشتوں کو لگانے کا میوزک سے پاک اور اگر بڑا بھول جاتا ہے کام کرنا اوپر تو آپ کو جو گہدی ہے اس پہ گلنے کے لیے کار کے وقت وہی کچھ جانور کسی کی آواز لگا دیں یا اپنی آواز ریکارڈ کر لگا دیں اب تو ان جدید موبائلوں میں یہ سہولت آسان ہو گئی ہے تو میوزک کو ویسے خیر بات کریں مخصوص و حروف تو یہ ہے نا کہ پتا چلے کہ کار آئی ہے میسج آ جائے میں نے کبھی بیل لگائی نہیں ویپریشن پہ بلایا کرتا ہوں اور کبھی کوئی کال نہیں چھوڑتی تھی گھر بریش فون اگر کریں تو بندہ سویا ہوا بھی اٹھ جاتا ہے مطلب کہ اس کے جس قدر ہو سکے بندہ بچے اور اگر نماز کے دوران ایسا کچھ ہو جاتا ہے یہ بچ جاتا ہے تو اس, اس کو نماز کے دوران بند بھی کیا جا سکتا ہے اسی طرح خندق کے موقع پر نبی یہ قریب سب وبا بڑھے وسکم کی نمازیں رہ گئی اردد کی نماز ہتہ کے سورج ہو کے اللہ ان مشرقوں کے گھروں اور ان کی کو آج کے ساتھ قد فلات فلات انہوں نے ہمیں افضل نماز نماز عصر سے واقع کیا لکا. مشہور کیا رکھا پھر آپ نے افراد کی نماز ادا کی اس کے بعد مغرب کی نماز آرتیب کے ساتھ تو نمازیں اگر کسی کی رہ جائیں تو وہ اسے بالترتیب ادا کرے جس ترتیب کے ساتھ نمازیں افراد بال ترتیب ان کی ادائیگی کی جائے اس کی ترتیب کو الٹ پلٹ کرنا یہ بھی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توقی سے رماد کی اللہ بل پرادشو کر دو ویسے